جی سب آغاز کرتے ہیں کل حالات ہو گئی تھی اور گردانے شروع ہوئی تھی کہاں تک ہوئی؟ کہاں تک ہوئی امر کی گردانے ہو گئی جی تھی आज आप साथियों तक पहुंच रही है वाई जी हमारी गर्दार الفا جی جی کا معنی کیا تھا بچانا بحث عمر میں اس کا امر معروف آئے گا ذیفہ کوئی بتائے گا لیا پی فصل میں کیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ جب مدارت سے امر بناتے ہیں جی اس نے جی یہ امر معروف ہے जाकर جا کر آپ دیکھیں گے سیوا ایک مذکر مزکر سیوا تھا واحد مذکر حاضر ہےقی سے مظاہرے گرا دیا آگے دیکھیں لیت میں کیا تھا اسی طرح مل... مل... لی لی تانی... نہیں ہوئی امر مجہول بانو نے یہاں پر کوئی تعلیم نہیں ہوئی کسی طرح کی بات چلے گی نیچے تکو بانو کوئی بتائے گا لیاقین اصل میں کیا تھا جی لیا لیتاؤ یہاں پر ہے کوئی بتائے گا ان اصل میں کیا تھا ان کیا میری آواز آپ ستیہ بتا رہی ہے کیا تھا جن بالکل صحیح یہاں پر کون سا قانون چلا ہے گرایا پھر اس کیا بالکل صحیح جی بہتے امر مجہور بانو نے خفیفہ کردار میں کوئی تعریف دیکھی جی بہتے نہیں, نہیں. نہیں مارو کی کردار دیکھے واحد مذکر غائب کا چہرہ ہے لے یا پھر مشغول لا لا لا لا لا لا لا دیکھیے لا میں لا خیر میں علی کو دیا جی واحد مزکر ہر دن کے سینے میں بھی یہی تعلیم ہوئی ہے اسی طرح واحد مذکر و نہیںل میں لا بھی گرایا ہے جاری ہے جی لا یہاں پر بھی کیا گری ہے لا گرایا ہے اسی طرح گردار کوئی تعلیم نہیں ہوئی اس کے بعد دیکھی نہیں معروف خفیطہ لا یقین اسی طرح بہت سے نہیں مارو بانو نے خفیفہ مشغول کی کرتا لا ق لا يوقون لا توقين علي المحيم مفاعل أريد واقين أذى واقين أذى بھی بتائے گا کہ اس کے اندر تعلیم ہوئی ہے پاکن کے اندر کیا تعلیم ہوئی ہے آپ میں سے کون بتائے گا واپکے اندر رامینن راгин अत मेरामिन ह तो जब मैं हिसाब था जब मैं को गिरा दिया फकीम यासा की द्वय या पेगिब दामियन था तो जब या पर हिसाब था या को سمے کو گرا دیا یا ساکن دو ساکن ہو گئے یا اور تنوین کے درمیان جب زما کو گرایا تنوین جو ہے وہ بھی ساکن ہے اور یا بھی ساکن پھر یہاں پر یا کو گرا دیا رآ من دهية كسي ترى واقع السلم واقع واقع جن اسم العلم واحد مذكر تسمية مذكر كسغة واقعان جمع مذكر كسغة واقع سکھائے گاقیون اصل میں موقع تھا گرا دیا واقعی والی تعلیم چلی ہے مرمولہ اصل میں بدلا یا کو یا میں ادغام کر دیا ہر وہ یون رہ گیا یا کی مناسبت کی وجہ سے نیم کے دمبا کو کسرت بدل دیا مئو یون تھا وہ یا بنا دیا اور یا کر دیا کی مراسبت کی وجہ سے کیسے بدل دیا؟ جو جو گیا اسی طرح جمع مدد کر سوافی واحد منت کے سوا آئے گا موقع موقع جی یہ, یہ گردانیں ختم ہو گئی لطیف مکٹو سروے کبیر کے ساتھ, ساتھ تعلیمات مکمل ہو گئی اب آگے لپیٹے जी جی لپیٹے مخروق کی تاریخ بتائے گا لطیف مخرو کی تاریخ اور لا. اب آپ کو مفروض سر سگیر میں دیکھیں گے سب پہلا باب ہے, الوجیو. الوجیو مستر ہے. اس کا جميع يسعوا يقطع سلمي ايش تبقى هي आगे وجيا فهو واجب واجب اتى واجب كي يونثا ووجيه يودا يجن فهو موتي يون تي امر والنهي عن نهي است لا توجا جی. لا توجہ اصل میں کیا تھاب تھا. کو ادیب گرا تھا. کو گرایا گیا ہے اگلی گردان ہے ال نزدیکلیو نہیں تھا یو یہ کے اندر جو ہم نے کردان پڑی ہے, والی. کے اندر جو تعلیل ہوئی ہے وہی اندر بھی ہوئی ہے یو آگے دیکھیں والن. يولا والن. جن. الامر من. اس سے امر آئے گا اور نہیں جی یہ گردانے مکمل ہو گئی لطیف اور بتا رہے ہیں یوجا تعلیم ہوئی ہے اس کے عدیت یا کوش سے بدل دیا یورما رہ گیا اسی طرح ابھی ہم نے جو کے اندر ہوئی ہے،, ہے وہی تعلیم کے تو اصل میں بیوتا اور اسی طرح یا رضا، یا رضا، دا یو دا یا ہے سب کی تعلیم تھا واو ساکن وہ پہلے کچرے کی وجہ سے بدل دیا گرا گیا. ای ای گیا تھا تخیر میں ہر پلت کو بھی گرا دیا تو جا رہ گیا. اسی طرح لی اصل میں بنایا گیا ہے تا علامت مزہ کو گرا دیا کو بھی گرا دیا تو لی رہ گئی اس اصل میں سب کے آخر میں ہر سب کو گرایا گیا ہے جی یہ تعلیات بھی مکمل ہو گئی آگے ہمیں گے لطیت مخرون کی تاریخ کیا ہے لطیف مخرون کی کہتے ہیں لطیف مخرون کہتے ہیں ذرا باس کے کردان लपेटना किस तरह के शरीर आएगी अंदर क्या तालीर हुई है اصل میں آیا تھا. جی اخیر کے یاری سے رہ جا. یا بدل دیا تھا جی یا کو گرایا گیا ہے امر میں جو ہے اثر میں, میں, جی میں بابست اس کی گردار آئے گی ہے بلک اور نہیں تب ہوا جی یہ لطیف کی مکمل ہو گئی تعریف کیا ہے یا کہتے ہیں کوئی یا کہتے ہیں لام یا یہ ہو گانے دیکھیے کا معنی ہوتا پچھ سر پہ شریر آئے گی انا یو گونی اے بنا تعلیت میں جیسے تو کہ یہ جو یا ہے یہ علی واقع ہوئی ہے. علف زائدہ کی طرف میں واقع ہوئی ہے تو اس کو حمزہ سے بدل دیا اغناء اس کے جہدان کی طرف فعل يقل يقل يفعل فهو مثيل مو بنيون اقلمه مو بنيون واغنى ايضا لا الهمه طالب قليل اغناء اسلم كبنيون فهو مغنى جی ناقص سے دیکھیے مانا ہے منا اس کے سرکے شریر آئے گی تعيبتبعل اذ بعالا row... يلتقى يلتقي التقاي استعل يستئتعالا ا فيطاي يلتقي الالتقايا اس کے اندر وہی تھا یا کو حمزہ ہے یا, اخیر میں یا کو ناقص وا بھی کہتے ہیں جس کا لام کلم کو نافذ وا بھی کہتے ہیں اس کی देखिए پہلے اس کے تعلیمات کو دیتے ہیں اس کا مطلب لام کلم میں ہوا ہو جمع ہو گئے پہلا سات کو یا سے بدل دیا تو بعد والے واؤ کو میون پھر یا کو تختیب کے غرض گرا دیا ٹھیک ہے اس کے عوض میں آخر میں زیادہ کر دی تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہاں پر گری ہوئی ہے, جی. ہے بابر سے آخر میں لام کلمہ واؤ ہے جی واؤ جو, جو ہے, کے ہے. لام کے اوپر ہے. اس رہ گیا اور واؤ کو بسر وی کچرا کے یہاں سے بدل دیا یہاں پر سفیل سمجھ کر گرا دیا جما یا پر سفیل ہے اس کو گرا دیا یتفاعث تلب یتلب طو یتلب کسی جی سے کوئی بات پوچھتی ہوئے بائک فری ہیں السلام علیکم اللہ علیہ پھر میں جو ہے لام کلم وی واوی ہے لام کلمہ واو ہے جی